یہ ان کا بدلہ ہے جہن اس پر کہ انہوں نے کفر کیا اور میری آیتوں اور میرے رسولوں کی ہنس بنا